کہ رسول, پاک आ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت پیچھے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی سے پڑھی نہیں نماز اب ان ایک نماز ہے جو رسول پاک نے مرض الفاظ میں جماعت کے ساتھ کے کی موجود ہے آتے ہیں کی نماز امام کے ساتھ پڑھی یہ میرے پاس ہے ترمزی ترمزی اس کے اندر حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ جس طرح وہاں میں نے کہا تھا یہ طرفی شریف کے اندر حضرت, حضرت رسول اسد البکر وہاں سے ہٹ گئے جب ہٹ گئے تو بات یہی میں نے پھر آپ کو قانونی بتائی کہ جب امام کسی عرضے کے تحت پیچھے آ جائے مستقلوں میں سے کوئی اس کا آگے پڑھنا شروع کرتا ہے آپ اس لیے کی آپ کیا کہتے ہیں وہ کوئی عالم غیر تھے اسی عالم غیر کا جواب دینے کے لیے آف نے اچرنے کی بات کہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعض اوقات حضرت البکر نے اونچا لفظ کو پتا چل گیا جب پتا چل گیا تو اس سے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کر دیا تو فاطیہ ہو چکی ہے فاطیہ کے بعد وہ پڑھ رہے ح جس ان کا فون کیا تھا آپ نے کہہ رہا ہے کہ رسول کا ایک طریقہ تھا اس طریقے پہ رسول کے طریقے پہ عمل کیا وہ بکر صدیق نے اور بات بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہے دونوں کو ملاتا ہے دیکھو دونوں حدیثوں کو تصدیق دی ہے جب دونوں حدیثوں کو جن تصدیق دی جائے تو اسی طرح ہوا کرتا ہے اور باقی یہ میرے پاس اب توجہ جی نظر یہاں موجود نہیں ہے تو جی نظر کے اندر, ان اندر حضرت یہ ابو احساس بھی ان کے اندر موجود ہے اور آپ نے جو کہا تھا کہ اس کو اختلاط ہو گیا تھا یا کچھ وہ میزان کے اندر موجود ہے لم یا کہ اس کو اختلاط نہیں ہوا تھا کوئی حضرت ابن عباس والی کے اس مرتبہ میں سمجھا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز ہے اور یہ نماز بھی ہے صری نماز مخصوص طور جس طرح بخاری شریف میں موجود ہے اور اس نماز کے اندر بھی کی اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی گا آپ نے فاتحہ نہ پڑھنے کے بغیر نماز ہو گئی تو یقین ہم ماننا پڑے گا کہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ یہ جس نے بھی کوئی نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی تو اس نے نماز نہ پڑھی اللہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اکیلے کے لیے ہے اور یہ روایت کی ہے کہ اللا عند ابن عراب له مانع کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی اجازت ہے اور امام کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اضا حدیث حسن صحیح ہے کو بھی امام ترمذی نے حسن صحیح ترتے کہا ہے صحیح بھی ہے حسنون صحیحون حسن صحیح ہو تھا ہے یہ میں طالب ایسے رہنا چاہیے اچھا میں وہ شروع سے مقربہ کر چکا ہوں جو آپ نے شان نظول آپ کہہ رہے ہیں کافو کے لیے ہے اس کا شان نظول باسلت پیش کریں اس کو باسلت پیش کریں لیکن آب تک آب نے اس کو اب کو کچھ بتاتے ہوئے اورنا صاحب نے اپنا سارا زور اب اغا نے دیا حدیث اوپر لگایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی حالانکہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے سنن ابن ماجہ کا تعالی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ رسول کی نماز پڑھتے تھے ون ناز جو ستورہ میں صلاۃ بکر اور باقی سارے مختری اور ابو اسحاق صبح کے حوالے سے ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ, ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے جناب میں کی تھی اس میں پر جانا موجود ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اور اب انہوں نے پیش کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ وسلم کی ایک روایت ہے اور یہ روایت ان کا اپنا موقوف روایت ہے بن بن کا اپنا کون ہے رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ مرحوم ہے اور مرحوم کے محاورے مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ محقوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولانا اپنے بیان کی ہوئے اس دوروں سے تو انحراف نہ کیجیے ان کو لیجیے یہ, یہ کیا ہے موقوف اور ہم نماز پہلی دو, دو رکاجوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے اور پچھلی دو رکاجوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھاتے عمل ہے یہ صحابی کا فعل ہے اور آپ کے پاس کا یہ اصول ہے کہ رابطی جب آپ نے مربیٰ روایت کے خلاف اگر عمل کرے تو روایت منسوخ سمجھی جائے گی پچھلی دو رفتہ کسی کے کوئی جرا نہیں ہے نا یہ روایت موقوف ہے مرکوف نہیں ہے بیان کریں گے یہ موٹی کتاب حالات بیان کیے گئے ہیں اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ ایک اور پیش کی ہے موقوف اس کو کہا صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اور حسن یا صحیح سے کبھی دھوکہ نہ کھانا جب تک کہ کوئی دوسرے مہدی کو شدائ نہ کر دے اس کے دو رات پر اوپر چلا بھی پر، پر یہ موقف ہے موقوف ہونے کے موقوف ہے مٹہ نہیں ہے مٹحو کیا ہے قرآن قرآن کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تو اس وقت اس وقت میں کوئی اور نہ پڑھا کرو اور نہ, نہ بھی. یہ دیکھ لیجیے نے اس کی بھیا ثابت ہو چکی محمد جو بھی بہاری ہے مزید قرائل حاصل ہو جاتے ہیں ایسی اور کی آنے کی حدن بن جاتی ہے صحت کی کی کے لیے اور متعدد یہ صحت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائدہ ہو جائے گی <تصحیح> اصول ہے آپ نے حوالہ کیا ہم نے بات سے کیا ہم نے باندھ کیا لیکن ذرا اس کو ضرور تو دیجیے آپ ذرا دکھائی تو نہیں ہوگی تو دیکھ لیں گے کیا چاہیے کیسا ہے کیا یہ ہے اس کے نہیں ہے مولانا مجر کی روایتیں پیش کرنے کے بجائے ربو کے طبیعت امام ہے جو مخت ہے ابا اس وقت لڑایا جاتا ہے اس وقت کوئی رکاوٹ اور مانع موجود ہو یہاں پر کوئی ایسا مان روٹ موجود نہیں ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا امام سندی نے اپنے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے مقتدی اپنے طور پر آپ پڑھے جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ جس وقت تک مقتدی بھی امام کے پیچھے کو نفا نہ پڑھے اس وقت نماز نہیں ہے اور میں نے اور بھی امام بنتے ہیں اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے اپنا اور اس میں جناب احمد رجل اگر کے نہ چھوڑے اور آئیے اللہ میں بھی پڑھتا ہوں جو نے بیان کیا تھا محبوب ریشت جو جو نہیں پڑھتا حضرتر صلاه بیشک انشاء اللہ درود و درود عطا صلی اللہ تعالی پاک اسے ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو پڑھے تو نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑے اور اس کو وہ نقل کرتے ہیں یہ لال قرآ کی اس سے جس کا نظول ابام احمد نے اس پر اجماع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی تین حدیثیں پھر اس کے بعد ملازات کی دو یقین میں حدیثیں سنا چکا ہوں کن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے کہ امام پڑھے گا اور مکتبی چپ رہے گا مکتبی کا حق ہے چپ رہنا مکتبی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور محمد کی یہ بات بار بار بار بار کر رہے ہیں میں شروع سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ محمد ابنصاب وال والی جو سند ہے اس سند کے بالکل مطابق کوئی مطابق تب اس کو, کو منقطے مو... موصول ہے لیکن ناپے کا طریق ہے بعض طریق اس کے اندر موصول ہے اور وہ جو محمد ابن شاخ کا طریق ہے اس کے اندر محبود بن ربی کا نام ہے تو بعد میں ناپے مجھول بعض میں آپ خود بتا چکے ہیں کہ مدلس کی روایت مقبول نہیں اب جو اس پر حسن کا فتو امام ترنسی نے تو آپ نے خود کہا کہ امام ترنسی کی حسن تاثیر قبول نہیں تو محمد ابن صاحب کے لیے جو حسن تاثیر کہی تھی وہ بھی مقبول نہیں ہے بول. اس کا بھی کوئی کہ آپ نے اپنی چیز کا خود جواب دے دیا اس کے ساتھ ساتھ میں شروع سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے آپ کی پسند کا تھا تو آپ کو وہ اچھا لگ گیا تو آپ نے اس کو لے لیا اور آپ کے لیے یہی کچھ ہے جہاں سے وہ بات مل جاتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں اور اگر فائدے کی ہو جیتے فائدے کی نہ ہو تو نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ میں کتابوں اللہ اللہ بے شک ترجیح دینے کی کوشش کی ہے اور شاد کہا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن کال ابی ہوا سے قول رسول اللہ کو شاد کہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی کا کور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمان کے مقابل چھوڑا جا سکتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کور چھوڑا نہیں جا سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کور کو ماننا ضروری ہے چنانچہ اس کو میں نے جو آگے خصوصاً پیش کیا تھا آگے صفائی سے اس کے اندر اس کے کے اندر اندر جو ہے کی بات بھی نہیں اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل پارسل کتاب خداج اللہ سلاطن خلف امام کوئی بھی نماز ہو فاتحہ نہ پڑھے جائے تو ناقص ہے اللہ سلاطن خلف امام مگر امام کے پیچھے ہو تو ناقص نہیں ہے. آگے, حدیث ہے آگے اگر آگے حدیث ہے تو میں پڑھتا ہوں اور اگر حدیث اہ... نہ پڑھوں تو میں مضرے اور اگر حدیث نہیں ہے بتائیں آپ کو تبدیل <تصف> کر کہ کر ابھی زکرہ پوری دا کراویا کا حدیثوں میں تبدیلیاں کرتا ہیں تو صحیح ہے زر ہے میں آپ کی باری ہے ہاں آپ کی باری ہے بول بول مولانا صاحب نے یا یعن السلام قال حدثنا قال قال عبد اللہ بن عبد اللہ نبی تمام قال من صلى ركعتن طلب اطافیہ اب اس کے اندر یحیی بن سلام راوی کون ہے اب یہی راوی یحیی بن سلام اسی کتاب کے صفا 363 کے اوپر एमपी में अंदर मौजूद है बोलन राइटर गौर करें हम عبد اللہ بن عبد اللہ بن حکم قال حدثنا یحیی بن سلام قال اب اسی یحیی بن سلام کے بارے میں خراب ہو گیا نا یہ مطلب سے خاموش سے گزر گیا لیکن یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی لیے اسی میں جب بن سلام آ گیا تو جناب اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کتابات تیریا نے پڑھیاں پڑھائیا میریاں نے یہ سب دیا رابی سلام ہے وہی سلام میں مولانا کتاب رہتے فتح کے, کے لیے دلیل نہیں ہوتا لیکن بنتا کیا ہے جب یہ مقلر ہے مکلن کی بات مکل چلیے مکلن ہے اب مجھے کچھ نہ کہنا جو کچھ بھی کہنا ہے کس بھی تحقیق کو ہی کہنا کہ تم نے یہ اجازت کے بارے میں کیا کہہ دیا یہ للیم ہے یہ ہمارا راج تھا ہماری روایت اس سے ثابت ہو رہی تھی تم نے کیا کیا ہے صحافی اللہ ایک سو پچانوے اپنے بھی ح پر پر ہے نا کہ یہ جو اکثر, بیان کرتا ہے سے بھی دے اکثر ہو وہ اکثر طور پر مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے قرآن کی ہوئی اور قرآن قرآن کرتا ہے, تو کہتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بتائی جاتا ہے وہ کیسا مسلمان کیسا اور پھر قرآن کے اندر ہے اللہ رب کا فرمان قرآن کے اندر جب سنتے ہیں جب سنتے ہیں کیا معموم کی رفتار داخل رہے بمَا قَالُوا بے میرے بندے جو قرآن سنتا کچھ سے جو کچھ مانتے ہیں میں ان کو عذاب کر دیتا ہوں سبحان اللہ کو عذاب کر دیتا ہوں اور قسم <سلام> الصلاۃ یعنی ہاں جی ہر حال یہ جناب سورۃ بنی اسرائیل الہاتنا علیہم جب ہماری آیات کے سامنے پڑ جاتی ہیں یا پھرون علیہ الذکرہ سجدہ جسے میں کہہ پڑتے ہیں یا قولوا سبحان ربنا جیسے ساتھ ابھی دیکھتا ہے ابھی اس بندے